پچاس تو میں ارز کیا تھا کہ پچاس میں کوشش کریں گے لیکن بابن دوس میں الحمدللہ یہ سلسلہ آج پورا ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ اسے ساتھ متصل کیونکہ ہم ایک تاریخی ترتیب سے چلے ابراہیم علیہ السلام سے بہتیز رفتار لے کر چلتے ہوئے اور یہاں تک پہنچے تقریباً تاریخی ترتیب سے تو اسی ترتیب کو آگے جاری رکھتے ہوئے خلفا راشدین کے ادوار ہیں. اس کا خلاصہ انشاءاللہ کوشش ہوگا ہوگی کہ ایک ایک درس میں ہو جائے نہ ہو سکا تو ایک سے دو درسوں میں ہو اور اس کے بعد حضرت بشرا کے لوگ رہ جائیں گے اور ان کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا اور سعید نامیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور آ جاتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ اور ان کے دور کے پر ایک طرح سے صحابہ کے دور کا کام ہو جاتا براہ راست قبول فرمائے اس کے بعد جس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نئی ترتیب ذہن میں حلا نے چاہا تھا اس کے مطابق پر وہ ذرا زیادہ ایک اچھی صورت بن جائے گی باقاعدہ کلاس اچھا گزشتہ درس اور میں نے آپ کو یہ وفات کے آخری دو ہفتوں سے شروع کیا کہ آخری دو ہفتے کیسے گزر رہے تھے اور یہ بتا دیا آپ کو کہ حجت الواع سے واپسی ہوئی تھی رستے میں خطبہ غدیر خم ہوا تھا اور اس کے بعد آپ تشریف لائے اور یہ حیات مبارکہ کے اگر دو یا تین دن باقی تھے ذی الحجہ کے ختم ہونے دس ہجری کے تشریف لائے مدینہ شریف تو ذی الحجہ کے بعد محرم ہے سفر ہے اور ربی الاول کی بارہ تاریخ ہے تو یہ کل دو مہینے اور دس دن بمشکل بنتے ہیں جو حجت الوداع کے بعد یا مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد آپ کی حیات مارکہ کے باقی ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہیں معروف کی کی ظاہر بات ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام احادیث تو یہاں پر بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا لیکن جو معروف کتابوں کی مشہور کتابوں کی جو پانچ روایات میں نے نوٹ کی تھی کہ یہ بخاری اور مسلم کی پانچ روایتیں ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخصتی کے اشارے دیے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ میری رخصتی کا وقت ایک دو مشہور روایتیں میں آپ کو پہلے بھی سنائی بخاری شیف کی روایت حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین روایت فرماتی ہیں کہ یہ انہی آخری دنوں کا بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہو ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماری آپ کی دو ہفتے کی تھی اس میں سے ایک ہفتہ تو مفرت ازواج کے حجروں میں گزرا تھا دوسرا ہفتہ اور آخری ہفتہ جو تھا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ کے حجرے میں آیا تھا اس موقع پر اپنے نے ایک دن حضرت فاقت الظہرا رضی اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور حضرت عائشہ پوری عدائشہ کی روایات میں کجیب وہ ہے نہیں فاطمہ کے چل کر آنے کے منظر سے انہوں نے اپنی روایت کا آغاز کیا کہا کہ فاطمہ چل کر آئی اور کہا کہ فاطمہ کی جان کیا ہی اپنے والد کی طرح تھی کہیں وہ چکر آتی تھی تو ایسا لگتا تھا حضور چل کر آ رہے باپ بیٹے کی چال کی مشاورت اور معاشا کہتی ہیں ایسے فاطمہ چلتی ہوئی مجھے نظر آئی گا یعنی حضور نے ریکال کر رہی اس وقت کو تو ادھر سے ان کے راشت یا ان کا جو کہنا چاہیے کہ ان کے ذہن میں جو منظر تازہ رہا ہے وہ حضور فاطمہ کے چل کر آنے کا کہا کہ ایسی چلتی ہوئی آئی کہیں اپنے باپ کی طرح چلتی تھی کہاں اپنے والد کی طرح چلتی تھی. تو کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی کان ان کا اپنے کان ان کی میں ارشاد کچھ فرمایا تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ رو پڑی تو اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ فاطمہ کو اپنی قریب کیا پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا تو وہ ہس پڑی مسکرا دی تو کہنے لگی جب وہ جانے لگی اٹھ کے تو میں نے پوچھا فاطمہ حضور نے کیا کہا تمہارے کان تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کا راز فاش نہیں کروں گی حضور نے اگر سرگوشی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میرے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ چلے تو میں اس بات یہ راز میں فاش نہیں کروں گی تو میں چپ ہو گئی کہنے لگی حضور کی, کی وفات کے بعد میں نے پھر فاطمہ سے پوچھا میں نے کہا فاطمہ اور یہ یقیناً بہت جلدی بات اس کی ہوگا کہ حضور کی وفات کے چھ مہینے بعد فاطمہ کی وفات ہو گئی. تو کہا میں نے فاطمہ سے عائشہ کے الفاظ یہ کہ میں نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ میرا جو حق تمہارے اوپر ہے میں تمہیں اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ بتا, اس حضور نے کیا کہا تو فاطمہ نے کہا کہ اب میں اس بات کے اظہار میں کوئی وہ نہیں سمجھتی دنیا سے تشریف لے جا سکے تو کہا کہ مجھے حضور نے کہا تھا کہ فاطمہ ہر سال رمضان میں جب آتے تھے اور میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے دور کا مطلب یہ کہ میں انہیں قرآن سناتا تھا اور وہ مجھے قرآن سناتے تھے اس سال جبرائیل نے میرے ساتھ قرآن کا دو دفعہ دور کیا ہے جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان اس لیے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا اللہ کے پاس آنے کا وقت ہی جن رمضان گزار لیا میری زندگی کا آخری رمضان تھا تو اس پر حضرت فاطمہ روئی ظاہر ہے کہ جو تعلق تھا اپنے والد سے اور ہر بیٹی کا ہوتا ہے فاطمہ کو بہت ہی زیادہ تھا کیونکہ بیشتر مرخین اور سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ فاطمہ کا انتقال حضور کے نظام نہیں ہوا بعض حضاد لکھا ہے کہ حضرت حضور کے افراد کے بعد چھ مہینے حضرت فاطمہ زندہ نہیں ہیں چھ مہینے میں کسی نے ان کو ہستا نہیں دیکھا تو یہ ایک روایت ہے بخاری شریف کی دوسری جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو آخری حج ہوا یہ جو بھی حجت الوداع ہو اس میں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ انکریاں مار رہے تھے شیطان کو تو آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھ سے حج کے مناسب سیکھ لو شاید اس کے بعد میرے ساتھ تم حج نہ کر سکو یعنی میرا تم لوگوں کے ساتھ آخری حج ہو تو اس لیے مجھ سے ہی مناسب سیکھ کے حج سیکھ لو شاید حضور صلی اللہ علیہ ظاہر بات ہے کہ وہ چیز اس کا تعلق خالص رب کے علم کے ساتھ ہے حضور اس میں جب بھی گفتگو فرماتے مانتے شاید کا لفظ لگایا کرتے تھے کیونکہ بت اپنی موت کا لمحہ اور دن یہ وہ ان علوم میں سے ہے جس کے بارے میں کہانیاں کہ اناج الشاہروں کے پاس اس کے اشارے تو ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے انسان کو لیکن زاہد بات ہے کہ عین وہ بھڑی کون سی ہوگی ترے نشانوں کے علم نہ ہے۔ یہ جابر کی روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اپ نے فرمایا کہ میرا آخری حج اسی طرح ایک روایت حضرت ابباس رضی اللہ تعالی کی وہ فرماتے ہیں حضوریت اتا وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ اس ساری زمین کو یہ جو زمیکرہ زمین ہے اس کو رسیوں کی مدد سے رسیوں سے باندھ کر آسمان کی طرف کھینچا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے عجیب سا خواب تھا کہ زمین آسمان کی طرف کھینچی جا رہی ہے رسیوں کی مدد سے تو میں نے آ کر حضور صلی اللہ ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیا حضور نے فرمایا کہ چاہیے تو آپ کے بھتیجے کی موت کی خبر زمین جو آسمان کی طرف جا رہی ہے کیونکہ عباس چچا تھے تو کہا یہ تو آپ کے بھتیجے کی موت کی خبر ہے اسی طرح ایک اور روایت میں پہلے بھی سنا چلوں گا نے, کہ نے کہی تھی تو اس میں آپ نے جب ان رخصت کیا نصیحتیں فرمائیں بہت ساری چیزیں پوچھی بھی بہت سی باتیں بتائیں بھی پھر آپ نے کہا کہ معاذ شاید جب تم واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ میں کیا لفظ شاید وہاں بھی استعمال کی لال لٹا اربی مثال کہ شاید تم جب واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ پھر تم میری قبر اور میری اس مسجد سے گزرو نہیں تم گزرو گے تو میری قبر ہوگی یہاں پر میری مسجد ہوگی تو یہ ان روایات پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفا کا اندازہ تو بخوبی ہو گیا تھا حضرت عباس نے وفا کے اندازے سے میں جی بات آپ کو بتاؤں گے حضرت عباس نے ایک دفعہ کہا کہ بیماری کے دنوں میں لوگ آئے جب میں کیا کہ وہ جو آخری دن تھا اس ذکر آ جائے گا ہم آخری چار دنوں پر کا ذکر آئے گا آخری دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے حجر تشریف لے آئے تو لوگوں کو یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ آپ کچھ مل رہی ہے اسی لیے کہ تین چار دن سے اٹھے نہیں تھے میں بستر سے پھر آپ اٹھ کر آئے جمعرات جمعرات سے آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھے تھے تو جمعرات گزرا پھر جمعہ گزرا ہفتہ گزرا اتوار گزرا پیر کی صبح اٹھے اور دروازے تک آئے لوگوں نے کافی حد تک سمجھا کہ شفا ہے انشاءاللہ لیکن حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ علی میں نے بنو عبد المطلب کی آخری لمحات کے چہرے بہت دیکھے عبد المطلب کی اولاد کے آخری لمحوں کے چہرے میں نے دیکھے ہیں حضور کا چہرہ شفایاب ہونے والا نہیں کہا یہ وہ چہرہ میں نے مجھے نظر آیا اس یعنی کہ جب بنو عبد کے چہرے ایسے ہو جائیں کوئی علامت ہوگی جو ان کے سامنے یہ عربوں کی ذہانت اور قیافہ شناسی کی مثالیں ساری ان میں اس معاملے میں عجیب علوم ان کے پاس تھے قیافہ یعنی چہرہ دقت چیزوں کو پہچاننا حتیٰ کہ پاؤں دیکھ کر کسی کو پہچان لینا عجیب عجیب اس میں واقعات ہیں اس قوم غیر معمولی ذہانت کے تو باقی یہ چہرہ وہی ہے یعنی جب مرض الوفات کے وقت میں جو عروب المطلب کا چہرہ ہو جاتا ہے اسی طرح کا اچھا بخار بہت شدید تھا لما عائشہ فرماتی کہ میں نے زندگی میں کسی شخص کو اتنا تیز بخار نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا صحابی کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا تیز بخار ہے جیسے ان میں سے دو بندوں کو شدید ترین بخار ہو جائے تو ان کے بخار جمع کر کے مجھے تو صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ پھر تو آپ کا اجر بھی دوہرا ہوگا جب بخار ڈبل ہے تو اجرب بھی ڈبل ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اجر بھی دوہرا ہے اس اور اس پر جگہ جگہ وہ آیا ہے کہ وسیع کچھ بتا دوں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے زمانے میں کچھ وصیتیں فرمائی جو مختلف اوقات تھیں ایک وسیحت انصار کے بارے میں کیا ہوا یہ ہوا کہ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا تو انصار مسی بیٹھے رو رہے تھے کئی دن سے حضور نکلے نہیں تھے رام لوگ میں نے کہا کہ کیوں رہے بورے تھوڑے کہا کہ حضور کی مجلس یاد آئے حضور نہیں آئے کئی دنوں میں بیمار وہاں تشریف ہی لائے میرا کوئی تشریف ہی رکھا نہیں فرمائی تو جب عبا سن رہا ہے حضور سے کہا کہ انصار اداس بیٹھے اور ان سے کچھ لوگ رو بھی رہے آپ کو یہاں پر حضور نے بس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیے دوسری طرف سے علی آ گئے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ دی اور اسی طرح آپ تشریف لے آئے مسجد کے تشریف لائے تو انصار بڑے یعنی کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا اس کا کام جائے گا تو حضور باہر آ جائیں گے تو آپ کو دلداری فرماتے تھے لوگوں کی تو آپ نے پھر کہا اس موقع میں جو وصیتیں فرمائیں وہ انصار کے کے بارے صاحب سارے صاحب جو بیٹھے تھے ان سے کہا کہ انصار ہے انہوں نے میرے ساتھ رفاقت حق ادا کیا عجیب کہا جو ان کے ذمہ تھا وہ انہوں نے کر دیا بدلے میں اللہ کی طرف سے ہے وہ بھی باقی ہے وہ ان کو ملے گا جو ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے ادا حق پورا دیا اور پھر کہا کہ یہ لو, تعداد میں باقی اور بڑھ جائیں گے انصار کم ہو جائیں گے تو ان کا حق ان کا ادا کرے, صحابہ سے. کہا کہ ان سے جو اچھے کام ہو اس کو خوشدری سے قبول کرو اور اگر کبھی کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو درگزر کر دے کہ ان کی غلطی پکڑنا مت کبھی ہو بھی جائے تو کیونکہ دیکھیں اس کے بعد من القریش آپ نے فرمایا تھا کہ امامت تو قریش نہیں آئے گی تو ظاہر بات ہے چاروں خلفا نے سمیت اگلے بھی تمام سارے حجاب قریش بھی صحیح تھے تو انصار کو حکومت نہیں ملنی تھی اگلے ادوار تک حکومت تو مہاجرین میں رہنی تھی اس لیے آپ مہاجرین کو خصوصی تلقین فرمائی کے انصار کا بہت زیادہ خیال رکھنا ایک تو یہ بصیت تھی انصار سے حوصلے سلوک کے بارے میں دوسری آپ کو فرمائی گئی اخرج المشرقین جزیرہ العرب جزیر عرب سے مشرقین کو نکال اور یہ تاقیامت حکم تھا کہ یہ جزیرۃ العرب حرکت اسلام کا اس کو شرکیہ سے دوبار گندہ نہ کیا جائے حجرت الوداع کے موقع پر یا اسے پہلے والے حج پر لو ہجری کا حج اور بغیر صدیق کی عمارت میں ہوا تھا اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا تھا اور پھر یہ اپنی موت پر دوبارہ اس کو تازہ کیا کہ مشرقین و جزید العرب سے نکال دا. یہ دوبارہ جد میں نہیں جائے گے ایک پسیت یہ فرمائی تھی کہ جو اطراف سے آس پاس سے جو وفود آتے لوگ آتے تھے وفود کی شکل میں اسلام قبول کرتے تھے اور جو اسلام لا چکے تھے وہ آتے تھے تعلیمات دینے کے لیے آیا کرتے تھے فرمایا کہ ان گفو کا اکرام کرنا جیسے میری ذمہ کرتا ہوں سا. اور جس طرح میں رخصت ہوتے ہوئے ان کو حدی اور تحفے کر رخصت کرتا ہوں ایسے ہی ان کو حدی اور تحفے کرنا یہ دعوت کی بڑی بنیاد ہے بخیل آدمی دعوت کا کم نہیں کر سکتا جس اس کو اللہ پاک نے سخاوت کے وصف سے نہ نوازا ہو جس کے ہاں سے و دہی شہتے فارسی میں سے دینے کا نظام جس کے پاس سے تو وہ انسان کبھی بھی دین کا کام ہی کر سکتا یہ مغل کے ساتھ ہو نہیں سکتا سمیٹنے کا نظام اس کے پاس کے کہ جو کچھ ہے سمیٹ کرتے اس سے نہیں ہو سکتا یہ دینے والے ہاتھوں سے کہ جس طرح میں دیتا ہوں آنے والوں کو ایک نظام تھا بڑا اکرام کا وہ چلاتے رہے آخری دنوں کے اندر جو الفاظ ارشاد ہے اس میں سے یہ تھا کہ خدا کی لانت ہو یہ اردو میں سارا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجنا کار بنا دی. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ, سجدہ کرتے ہیں تو صحابہ کو تلقین کی تھی کہ میری طبر کو کبھی سجنے کی جگہ نہ بنا پھر آپ نے صحابہ سے نسیحط، نسیحط یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رکھتے اللہ سے اچھی امید رکھو اچھی امید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو معیشی کے ساتھ دل کے ساتھ یہ مسلمان قبل گزارنے کا طریقہ نہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ مایوسی اور دل گرفتگی یہ در حقیقت گناہوں کی نہوست ہوتی ہے جس شخص کے گناہ جتے بڑھتے چلے جائیں گے اس کا دل افسردہ ہوتا چلا جائے گا اور نیک لوگوں کی افسردگی میں اور گناہ گار کی افسردگی میں فرق ہوتا ہے نیک شخص کی کے اوپر احکیت آتی ہے کے اوپر پر آتے لیکن وہ کن کے اوپر اوپر رہتا ہے اُپری سطح کے اوپر ہوتا ہے وہ قلب کے اندر نہیں گھستا جاتا قلب کے اندر ذکر اللہ کی سے جو, جو, جو دیا جاتا ہے ذکر اللہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ رہتی ہے اس کے اوپر اوپر وقتی غم آتے ہیں اداسیاں بھی آتی ہیں غم بھی آتے ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں سب میں بھی پہنچتے ہیں سانحے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سب دل کی بالائی سطح سے گزرتا ہے دل کے اندر اللہ کی برکت سے جو آخری زبان آخری دن کی نصیحت نماز نماز کا خیال کر اور ایک آپ نے کہا کہ غلاموں کا خیال تتبعا. میں نے اس کے اوپر ایک دو جمع پیداوار بھی کی تھی اور آپ کو پتا ہے یہ وصیحتیں تھیں اچھا اگر آ جائیں جو آپ کے آخری دن جس میں نے عرض کیا کہ چار دن پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہیں بیشتر صحابہ کی جو احادیث ہمارے سامنے ہیں محات العمینی صحابیات کی بعض احادیث اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کو آخری نماز پڑھائی ہے آپ حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں اس میں آپ نے بل مرسلات اور بڑھی ہے اور مغرب کی نماز تھی کہتے ہیں یہ کہ آخری نماز جمعرات کی عشاء میں آپ شریف نہیں لے جا جمعرات کی مغرب پڑھائی بلمسلام اور فن کے ساتھ اور جمعرات کی پھر عشاء میں آپ تشریف نہیں لے جا سکتے امن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی دی کہ عشاء کی نماز کے وقت یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نماز کے اوقات تو متعین نہیں تھے گھڑیاں تو تھی نہیں گھڑی کے حساب سے نماز اذان ہو جایا کرتی تھی صحابہ تشریف اذان سن کر مسجد میں شریف لے آیا کرتے تھے اور حضور کی کا انتظار کیا کرتے جس وقت حضور آتے تھے نماز پڑھ لی جاتی تھی تو عشانی نماز کا کی اذان ہوئی اور وقت ہونے لگا تو حضور نے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ لوگوں نے عشا کی نماز پڑھ دیر ہوئی تھی تھوڑی وقت زیادہ ہو گیا خلاف معاملے عائشہ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں بیٹھے مغرب تو پڑھائی تھی تو عشا کا انتظار تھا فرمایا کہ مو ابا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھیں فرماتی ہے کہ مجھے اپنے والد کی طبیعت کا پتہ اس سے پہلے حضور نے زندگی میں حضور کے مسلط پر کوئی نہیں کھڑا ہو حضور کے سامنے حضور کی موجودگی کے اندر بعض حضرات مورخین نے بعض اردگاروں نے ایک نماز کے استثنا کیے مات زندگی میں ایک نماز حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پیچھے پڑھی اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھی کہ کہتی کہ میں آپ کے مسلح پر نہیں کھڑے ہو سکیں نماز پوری نہیں کرا سکیں اگر آگے وہ کر بھی آپ کے حکم کے اندر انتصال, عمر کے اندر آگے کر بھی کہ ان سے نماز پوری نہیں ہوگی تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حفظہ کو بلایا اپنی ساتھی کو حضرت عمر کی میں, نے حضرت حفظہ سے کہا کہ میں نے تو کہا یہ تم کہنے والے دو ہو تو, تو حفصہ نے بھی کھا کہا کہ بکر کی لے تو بہت مشکل ہو جائے کسی اور کو فرما دے تو زو ناراض سخت جملے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے در کہا کہ تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے عورتوں فلیس اور مکر سے کہ کو. تو اب بلال کو بلایا خواتین تو پیغام نہیں دے سکتی تھی آ کر تو انہوں نے دونوں نے بلال کو بلا لیا وہ پردے میں چلے گئے گی بلال جا کر کہیں گے تو حضور کو دیکھا جب بلال نے مغرب میں تو دیکھا تھا نماز کے اندر نبا کر دیکھا کبھی جا سکتے تو تیک پڑے حضور کی حالتیں تو کہا کہ اوسا ہائے اللہ و رجا ہوئی. کہا کہ ہائے میں کس کے سامنے فریاد کروں میری امیدوں کا رشتہ ٹوٹ گیا ابار کہتے انقطار جا میری امیدوں کا رشتہ ٹوٹ گیا میری پشت دوہری ہوئی کہ ٹوٹ گئی میری کمر لیال نے کہا لگے ہائے میری ماں نے مجھے جانا تو کاش میں اپنے آکا کی بیماری کا یہ دل ساش منظر نہ دیکھتا تو بلال نے سخت گریہ فرمایا تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکریا بلال سے بلال بلا بکر سے کون نماز با. تو کہتے ہیں بکر صدیق کو بلال نے اگر کہا کہ حضور کہہ رہے ہیں نماز با. تو بکر نے جیسی مسلح پر قدم رکھا تو گش کھا کے گر پڑی بھائی جو معاشا نے اور نکل گئی کے اندر اس خیال سے کہ حضور ساتھ حجرے کے اندر تشریف فرمائے جوڑی بھی دیوار ہے دروازہ حضور تشریف نہیں لا سکتے بیماری کی وجہ سے تو اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی اور یہاں سے یعنی یہ جمرات کی اس عشا سے سعید نا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نمازوں کا سلسلہ شروع اس دوران ایک اور روایت تھی ہمارے پاس حدیث شریف کی موجود ہے اور یہ ہے کہ اسی جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے عبد من بکر عائشہ کی روایت دیکھا کمرہ کا اس لیے ان کے خاندان کے لوگوں کو آنے میں تو محرم بھائی ہیں ان کے کوئی اور آتا تھا تو پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے آتے تھے اہل بیت کی آ رہے تھے عباس قسم اور فضل ابن اباف علی مرتضی یہ حضاد بھی آتے تھے لیکن اس وقت الدا گیا تھا جب وہ آ جاتے تھے کمرے بھائی وغیرہ ان کے آتے تھے آئے عبدالرحمان آئے یہ عبدالرحمان بکر کے وہی بیٹے ہیں جن کے بیٹے بھی صحابی ہیں تو اب صدیق کو یہ ندالا اعزاز بھی تو حاصل ہے نا کہ چار کشتے صحابہ کی ان کے والد بھی صحابی ہیں خود بھی صحابی ہیں بیٹے بھی صحابی ہیں پوتے بھی صحابی ہیں یہ یعنی نہیں کے کہتے ہیں عبد آئے تو حضور نے کہا کہ ایک کوئی چیز دیا لکھنے والی حضور تو لکھ نہیں سکتے لکھنے کے لئے اور کہا کہ لے آؤ تاکہ میں ابو بکر کے بارے میں وسیعت لکھ تاکہ کوئی ابو بکر کے خلافت میں ابو بکر کی جان میں کوئی اختلاف ہما عبدالرکمان سے کہا لے اور میں کوئی چیز لکھوں تو عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے لگا تو کہا رہا چھوڑ. اِنَّ اللہ ابابکر <عبارت> کہا کہ اللہ اور مومن نہ اللہ مانے گا اس بات کو اور نہ مومن مانیں گے اس بات کو کہ ابو بکر کی خلاف پر کسی کو اختلاف کہیں مان... یہ اس پر نہیں مسلمان جمع ہوں گے اور نہ اللہ اللہ یہ بات منظور کرے گا کہ میری جانشی ابو بکر کے علاوہ کوئی اور اسے یعنی تمہارے بارے میں ابو بکر تھے نہیں مان لیکن یا ابو بکر کا اب وغیر تمہارے بارے میں اختلاف نہیں ہو اخلاص برادری یہ, یہ مطلب نہیں کہ رائے نہیں آئے گی رائے تو آئی انسان کی رائے گی اگلے جمعے میں انشاءاللہ بات کریں گے لیکن اجماع ہو جائے گا مسلمانوں کا مسلمان اس کے اوپر متفق ہو جائیں گے سعید علی کا ملوج کا جملہ کتنا شاندار ہے ایسا جملہ ہے کہ جو ہمیشہ یاد رکھے اب انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے اب بکر کو اپنے مسلح پر کھڑا کر کے ہماری آخرت کا امام بنا دیا تو ہم نے پھر پوری دنیا کا امام بنا پھر ہم نے ان کو اپنی دنیا کا امام خلاف خلافت تو دنیا بھی ہوتی کا مسلح تو خروی چیز ہے جب رسول اللہ نے ان کو مسلح پر کھڑا کر کے ہمیں انہیں ہماری آثرت کا امام بنایا تو ہم نے پھر ان کو اپنی دنیا کا امام بنایا تو اس کے بعد جب اس سے یہ ہوئی یہ بات وہاں پر ہوئی وفات سے دو دن پہلے وہ کر ہم نے پڑھا رہے ہیں اور دو دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لے کر گئے اور جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو نماز ہو رہی تھی وہ اگر نماز پڑھا رہے دو دن پہلے کی بات تو دیکھا بکر نے کلکیوں سے اندازہ لگا لے جشریف پڑھا رہے تو مسلح چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو مسلح پر کھڑے اور آپ آگے بڑھ کر حضور اکبر کی بائیں جانب تشریف فرما کھڑے تو آپ اور ہی سکتے تھے سارے سے تشریف آئے تھے. تو اب خود یہ بن گئی کہ صدیق اکبر یعنی حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کے رسول اللہ کی اقتدار کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور دوسرے لوگ حضر ابر صدیقی اقتدار میں نماز یہ ایک صورت تو یہ ہے باقی یہ کہا کہ نظور بھی حضرت بگر کی خدا میں نماز نماز یہ کی جو تشریف پہلے آپ کی حیات مبارکہ آپ کی زندگی کا آخری خط نے ارشاد فرمایا اس جگہ کا اس نے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دی یہ نہیں کہا مجھے یہ نہیں کہا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بدلے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں مزید رہے اور دنیا میں اس کو جو نعمتیں ہیں وہ عطا کر دی جائیں اور چاہے تو اپنے رب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لے اختیار کر لے پھر جو اس کے رب کے پاس ہے وہ اس کو وہ عطا کر دے وہاں کی نعمتیں دے دے تو یہ سن کر ابک صدیق رو پڑے زار کہتے ہیں کہ حضور کہ حضور کہ کہ روتے ہوئے فرمایا کہ بی, و امی بی و و و یا رسول اللہ کہا کہ میرے با باپ باپ کے با با با با قربان ہو یا رسول اللہ ہم اپنے والدین کو اپنی ماؤں کو اپنے باپوں کو اپنی جانوں کو اپنے کو. حضور کی جان کے اندر پیش ہیں. اللہ تعالیٰ <خصف> تو رکھ کہ ہر چیز قربان کرے اللہ کو فری میں دیتے ہیں اپنی جانیں بھی اپنے مائیں بھی اپنے باپ بھی اپنے اموال بھی اللہ حضور کو زندگی ادا اس موقع پر یہ وہ دو دن پہلے کی بات ہے جو حضور نے وہ ارشارہ نے یار غار کی یہ محبت بری بات سن کر کہ جو کہہ ہے کہ ماں باپ آپ کے قربان ہر چیز آپ پر قربان یار سن لگا اس موقع پر حضور نے کہا کہ ان نہ امن میرے اوپر سب سے زیادہ پوری انسانیت پر مجھ پر اپنے جان و مال سب سے زیادہ فدا کرنے والی ذاتی مجھ پر سب سے زیادہ سان مہربانیاں کرنے والے ابو بکر اور کہا کہ میں نے مجھ پر اسی علاوہ جس نے کوئی مہربانی کی ہے میں نے دنیا میں اس کا بدلہ چڑھا دیا بکر کے بدلے اللہ چکائے اگر میں رو زمین پر کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو میں بکر کو اپنا خلیل بناتا دوسری بات میں لیکن میں نے میرا خلیل صرف اور صرف اللہ جرشہ قوت السلام اور مگر کے ساتھ میرا اسلامی بھائی چارہ اور پھر فرمائے اسی موقع پر دو دن پہلے کہ لا فی اللہ سدت اب مسجد اب مس نبی کے اندر کسی گھر کی کھڑکی کھلی نہ رہے جتنی صحابہ کی چاروں طرف گھروں کی کھڑکیاں مس نبی میں کھل رہی ہیں سدت اب کوئی کوئی نہ رہے ساری بند بند ہو جائے اللہ خو خطی بکر صدیق سوائے اور بکر صدیقی کھڑکی کے کھلی بکر کے علاوہ چاروں طرف صحابہ کے گھر تھے چاروں طرف تو نہیں تین طرف تو تین طرف صحابہ کے گھر تھے اور قبلے کی طرف بھی گھر تھے جہاں اب نہیں ہے جہاں اب سارا سہن ہے لیکن وہ گھروں کی کھڑکیاں ظاہر ہے قبلے کی طرف اس سے نہیں کھلتی تھی کہ ادھر کھڑکی کھلی صف نماز روخ ہوتا ہے اس طرف باقی تین طرف سے کھڑکیاں تھیں تو فرایا کہ سدت سدت ساری بند خوق ایک خوکھا کھڑکی کو ہے آپ نے جن سے نے دیکھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس دروازے سے ہم سلام کے لیے جاتے ہیں اس کو بابے بابو سلام کہتے ہیں جس سے ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں بابو سلام سے پیچھے جو دروازہ ہے اس کے اوپر لکھا ہے بابو ابی بکر دیکھا ہوگا آپ لوگ اور باب ابی بکر سے پیچھا کون سا ہے پیچھے کون سا ہے بابو رحمہ یہ اس طرف والے دروازوں کی بات کر رہا ہوں اس طرف آپ نے دیکھا ہوگا باب بکی باب جبرعیل باب یہ چھ دروازے ہیں پرانے پرانی مسجد کے جو ترک کے زمانے کی بنی ہے پھر یہ توسیع یہ جو بابے ابی بکر صدیق ہے جو درمیان والا درازا ہے بابو سلام کے پیچھے والا اگر بابے ابکر صدیق کے پیچھے سے آپ آئے یعنی مسجد کی طرف سے آ رہے ہیں ایک تو باہر سے جائیں تو باب ابکر صدیق لکھا ہے مسجد کی طرف سے باہر نکلیں تو آپ بابے ابکر صدیق کے پیچھے ایک فریم لگا ہوا آج بھی اور اس فریم کے اوپر لکھا ہوا ہے خو خطو ابی بکرنی صدیق یہ ایکسٹینڈ ہو کر ادھر تک آ گیا ہے امر عزیز کے زمانے میں لیکن یہ این اگر آپ نبے ڈگری کا زاویہ کھینچے خت کھینچے نائنٹی ڈگری کا ہے گل لیں تو یہ اس جگہ سے سیدھا سامنے لایا گیا جس جگہ یہ لگا ہوا تھا اور اسی اس کو یہاں لا لگایا گیا کہ حضور اس ارشاد کی خلاف ورزی نہ ہو جائے یہاں دروازہ رہے کیونکہ حضور اس دروازے کو قیامت تک کھول کر گئے یہ بڑا اعزاز تو مسجد تو بڑی گل رہی گھر تو وہاں سے ہٹانا تھا گھر ہٹا دیا گیا دروازہ نہیں ہٹایا گیا کیونکہ روب نے فرمایا تھا کہ سارے دروازے بند ہوں گے وہ بغل کا دروازہ کھلا رہے گا مصرح. تو یہ آج بھی اسی اسی سب کے اندر سید میں عثمان غنی کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے پھر عمر فاروق کے زمانے میں پہلی توسیع ہوئی ہے عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی ہے پھر عمر جبدعزیز کے زمانے میں ہوئی ہے یہ پرانی مسجد تقریباً تقریباً آج بھی وہیں پر کھڑی ہوئی تو آپ نے یہ شاد فرمایا اس کے بعد یہ دو دن پہلے کی بات اب آ وہ دن جو کی وفاق آخر ایک دن کا جو وقت سے اما عائشہ نے عجیب بادشاہ ام عائشہ کہتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ دینار کی ہے دل... دینار کی در دل... کہ گھر میں آٹھ دینار پڑے ہوئے میں لے آئی حضور کے پیش کر دی آپ نے عمائشہ منظر عمائشہ کی حدیث سے منظر پیشی دھواں علماء نے یہی مسلح بیان کی ہے کہ عائشہ کی عمر ایسی تھی کہ جس طرح انہوں نے یاد رکھی ہیں چیزیں وہ اگر وہ ہو نہ ہوتی تو یہ امت کبھی نہ پہنچتی یہ فرماتی مجھ سے وہ آٹھ دینار لے لی دی اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لٹتے پلٹتے الٹا پلٹا پلٹتے پلٹتے پھر مجھ سے کہا عائشہ اگر ان دیناروں کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاؤں تو اللہ نہیں کہے گا کیا کہ میرے بندے کو مجھ پہ اعتبادی اگر ان دیناروں کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کر رب العالمین سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں تو میرا پرور دگار کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھے تو عائشہ ان کو مسالی میں تقسیم کرتا ان آٹھوں کو تقسیم کرتا عجیب بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین جس کو نے زمانے کے افتانوں کی کنجی تا فرمائی تھی جس کے لیے سارے زمین و آسمان کو بنایا یہ جو آخری رات ہے وفات کی اس رات آپ کے گھر میں تیل میں جلانے کے لیے چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. ہم فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پڑوسن کی طرف اپنا چراغ بھیجا چراغ وہ آپ سمجھتے ہیں لکڑی کا وہ مٹی کا جو دیا ہوتا ہے چراغ جسے کہتے ہیں کہتی کہ میں نے پڑوسن کے گھر دیا بھیجا چراغ بھیجا اس سے کہا کہ اس میں تھوڑا تیل ڈال دو حضور کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے روشنی نہیں ہے گھر کے اندر چراغ نہیں ہے تیل نہیں ہے ہمارے جو. اپنی تیل والی کپی میں سے کچھ اس میں بھی دو. 75 سے دو حضور نے لیے تھے کہ یہودی سے بطور قرض آخری دنوں پچ کلو دو من کہ اور اس کے عبد اپنی ذرا وہ جو اوپر پہنی جاتی ہے وہ یہودی کے پاس بطور رہن رکھائی اور آپ کی وفات کی عالم جو ہوئی ہے تب بھی وہ ذرا اسی طرح رحن رکھی ہوئی تھی علی کو بلا کر آپ نے خاص تاکید کی تھی کہ بھولنا مت اس یہودی کا قرضہ ادا کرنا میری ذرا اس کے پاس اب آشہ پرماتی کہ وہ جو پڑی اور کہتی ہیں کہ آپ کے بعد بھی کہتی کہ جو ایک طاقت میں رکھی ہوئی تھی اور میں اسے سے لے کر استعمال کرتی رہتی جو لانڈی وغیرہ ہوتی تھی وہ بھی کھاتی تھی اور کہتی کہتی تو گزر گئی وہ ختم ہی نہیں ہوئی تھی مجھے تعجب ہوا کہ اتنی تھوڑی سی تو یہ تھی تو اتنا زمانہ گزر گیا یہ ختم نہیں ہو رہی تو چلو اس کو تو یہ کتنی ہے کہتی جب میں نے توڑ لیا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی جب میں نے توڑ لیا اس کو تو, تو اس کے بعد چند دنوں کے اندر ختم ہو گئی جب تک نہیں تھی تو کہتی چل رہی تھی اسی درما نے کہا ہے کہ برکت کے لیے چیزوں کو یعنی اگر آپ ڈھکی ہو تو برکت بڑھتی رہتی ہے پتیلی کے اوپر جو اس کا ڈھکنا ہوتا ہے نا وہ نہ ہٹائیں اور اس میں سے نکالتے رہے اگر آپ بابرکت ہے انشاءاللہ تو اور پتایا کسی بابرکت نے تو چلتا رہ جلدی نہیں ختم ہوتا لیکن اگر, اگر آپ نے اس کا ڈھکنا ہٹا کے دیکھ لیا کتنا رہ گیا پھر ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں, میری باری کے دن اور میری گردن یعنی یہ گردن الدین صاحب گردن اور میرے سینے کے درمیان میری گردن اور میرے سینے کے درمیان رسول اللہ کا سر تھا جواب سفر تو کہتی کہ اور اللہ نے وفات سے پہلے آپ کے لعاب کو آپ کی تھوک کو میری تھوک کے ساتھ ملا دی وہ کیسے کہتی ہیں یہی وقت آخری وقت عبد الرحمن میرے بھائی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسواق کو غور سے دیکھا تو عبد الرحمن سمجھے کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں تو پوچھا کیا رسول اللہ میں سمجھ گئی کہتی کہ آپ مسبا رسول اللہ بات کرنا چاہیں گے آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں تو میں نے بھائی سے نشواب لے لی اور پڑھانے لگی میں نے محسوس کیا کہ اس کا جو منہ ہے استخط ہے اب تو حضور کی حالت تو یہ تھی تو میں نے اپنے منہ میں اس کو چبایا اور اپنے منہ سے چبانے کے بعد رسول اللہ کو دیا تو پھر آپ نے جبایا یہ ہمارا اللہ نے لو آپ کے اندر کر ایک کر دیا ایک مشاق کے اوپر جمع فرما دی تو کہنے لگی کہ اس پانی پڑا برتن تھا تو پانی کا برتن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے بے چینی اور اس استراب اور پھر اپنے چہرے بارک کی طرف ملتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ لوگ پڑھتے رہتے یہاں تک کہ باخید یہ سوموار کریں گئے سوموار کو فجر کی نماز کا وقت ہے اب صدیق ہنس معمول نماز کے لیے آگے ہو اللہ کے نشان میں حضور کے قوت آفر مادی کے آنکھوں اٹھے اور آگے دروازے کے اوپر اپنے ہجرے کے دروازے تو پتا ہٹایا تو سامنے دیکھا کہ تو وقت نماز پارے پیچھے کھڑے اس منظر کو دیکھ کر مسکرائے. یہ آپ کی ساری عمر کی محنت کا خلاصہ یہ ہاں سارے وہ لوگ کھڑے تھے جو آپ کی تیئیس سال کی مشقتوں پرتیجہ تھے ان میں ایک, پر ایک ایک پر آپ نے محنت کی تھی. اس میں سے ایک ایک کو بنایا سوارا تو ان کو دیکھا اور یہ یہ وہ لوگ تھے جن ذریعہ ذریعے حضور کے پیغام نے پورے حال میں جانا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی نبوت اور کو قیامت تک اس کی, اس کے لیے اس کے لوگ آگے اس کے بعد تو ان کی, کی تشکیلیں تھیں. تو کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا دروازہ پردہ ہیلا تو ہمیں سے اندازہ ہو گیا کہ حضور تشکیل تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ حضور ہمیں دیکھ رہے تو ہماری کیفیت ایسی ہوئی کہ بس قریب تھا کہ ہم لاز نماز توڑ دیتے حضور نے بھی شاید ہماری اس کیفیت کا احساس فرمایا تو آپ نے پردہ چھوڑ دیا اور آپ واپس پیچھے پہ شیف لے آپ کے پھر بیٹ نماز ختم ہوئی اب صدیق تو فوراً آئے اندر کیونکہ ابھی تو بیٹی کے گھر تھا اگر پوچھا حضور کی طبیعت کیسی ہے سیکھا وہ اچھی طبیعت الحمد للہ تو بہت صدیق پڑے تو پھر کہتے باہر لوگ کھڑے ہوئے اہل بیت اندر آیا علی کا رم اللہ جندر آئے پوچھا تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ صلی اللہ علی, صلی اللہ علی, اے علی لوگوں نے حضور میں کیسے کی کی کیفیت کیسی طبیعت ایسی ہے حضوری علی نے فرمایا کہ شفا اب الحمدللہ اللہ شفا کی طرف بات جا رہی حضور بہت بہتر اور صدیق رضی اللہ علیہ نے حضور سے کہا سنا میری دوسری اہلیہ کا گھر تھوڑا مدینہ سے, سے دور تھا تھوڑا تو بوس کا فاصلہ تھا کہا کہ وہ ان کے ہمیں نہیں گیا آپ کی بیماری کی وجہ سے ماشاء اللہ صحت اچھی تو اگر اجازت ہو تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا وقت گزرا تو کہتے ہیں کہ حضور نے کھلا ہے سب ساری ومہار میں لائیں اور اللہ علیہ وسلم نے جو الودائی نگاہ سے ساری بیڈیو کو دیکھ کر جو دعا فرمائید مجیب الفاظ فرمایا کہ مرحبا بکم حیم بکم حداکم اللہ حیعاکم اللہ نصرکم اللہ نفعکم اللہ وفقکم اللہ تددکم اللہ وفقاکم اللہ اعانکم اللہ اللہ،, اللہ۔ کہا کہ تمہیں خوش آمدید کیا ساری بیویا عائشہ مہمان تھی میں اللہ تمہیں زندہ اور سلامت رکھے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ قدم قدم پر تمہاری مدد فرمائے اللہ تمہیں نف عطا فرمائے اللہ تمہیں توفیقات سے نوازے اللہ تمہیں راہ راست پر دلائے اللہ تمہیں ہر شب اور تکلیف سے بچائے اللہ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے اللہ تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے میں تمہیں تخوے کی بصیت کرتا ہوں اتنی دعائیں دے کر یہ دس جملے ہیں دس جملے دعائیا ارشاد فرمائے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں تقوی آگے بھی بات ہر بھی ہو جائے گی بات اور اس کے بعد پھر پاک سے کہا کہ حسنین کو لے کر تو آئے دونوں شہزادے شجادے سے ہیں کیا عمرے ہوں گی ایک پیدائش دو ہجری کی تین ہجلی اور چار ہجلی پیدائش ہے اور یہ گیارہ ہجلی کا آپ ہے وہ آئے اور نانا کو دیکھا تعلق ان کو روتا دیکھ کے حضور نے گریہ کی بھی تھے تو <تصفح> بہت نرم دل تو جب حضور روئے تو ام المن نے پوچھا سا آپ کیوں رو رہے تو حضور نے فرمایا کہ میں اتنی امت پر روتا ہوں کہ خدا جانے میرے بعد ان کا حال کیا ہو میری امت کا یعنی اس موقع پر بظاہر ہو بچوں کے سامنے ایسا لگا حسنین کے رونے پر روئے ہیں یہ فرمایا کہ امت کے اوپر روتا ہوں کہ میرے بعد ان کا حال کیا ہو اما فرمادی ہیں معایشہ پی آتی کہ میں حضور کے اوپر وہ دعا پڑھتی آ رہی تھی جو ہر وقت آپ نے سکھائی تھی کہ ادھا بالبعث کہتے ہیں, میں یہ اور اس پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو میں حضور جی کا ہاتھ لے کر جسم پر پھیر رہی تھی کہ برکتو میں سوچتی تھی میں اپنا ہاتھ پھیروں اس سے حضور کا ہاتھ زیادہ برکت ہے تو حضور کا ہاتھ ان کے جسم پر پھیر رہی تھی پر ہیں کہ اچانک ہم عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ کھینچا اور جیسے ہی ہاتھ کھینچا تو میں نے حضور کے مبارک پر یہ الفاظ دیکھے الحقنی بر الاعلی رفیق اعلی سے اللہ رلا دے اور کہتے ہیں اسی حضور کی بسور پرواز کی اب معاشہ فرماتی کہ میں نے ایسی خوشبو اس وقت کے اندر سنگی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی خوشبو وقت کے اندر آئی اور فرماتی کہ میں نے جو ہاتھ حضور کے سینے پر اس وقت رکھا ہوا تھا اس ہاتھ سے میرے ہفتوں خوشبو جو حضور اقرمۃ اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بھی اب بادشاہ کی قول اور روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کئی ہفتے تک اس کے بعد حضور کی کوئی برت تھی یا کیا چیز تو مجھے بھوک نہیں لگی پیاس نہیں لکی. اچھا آخری لبھاخ میں ایک چیز اور تھی ایک روایت اور ہے ابن حشام وغیر نے ہشام وغیرہ نے ذکر کیا کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ پاک کی گھڑی وہ ہوئی جب یہ سب کو جمع کیا تو آپ نے فرمایا کہ جدائی کی گھڑی آگے گھر والوں کو جمع کر کے فرمایا تو کیا کہ رسول آپ کا وہ گھڑی قریب آ رہی ہے اب میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں اور سدرت میری منزلوں کی تو ہم نے کہا کہ رسول آپ کو اسل کون دے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جو مرد ہے میں جس کا رشتہ جتنا قریبی ہے وہ مجھے اصل دیں گے اور ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد فرشتے ہوں گے جن کو تم نہیں دیکھ سکو گے وہ تمہیں دیکھ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کفن تف کن کپڑوں میں فرمایا کہ میں نے جو لباس پہنا ہے چاہو تو اسی میں دے دو یا یمن کی چادروں میں دے دینا یا مصر کے کپڑے میں دے دینا سفید کپڑوں میں دے دینا تو ہم نے پوچھا کہ آر رسول آپ کا جنازہ کون گا تاکہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بخشے اور اللہ پاک تم نے اپنے نبی کے ساتھ بہت جاری سارانہ برتاؤ کیا بڑا مخلصانہ برتاؤ کیا تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے جب تم مجھے اصل دے, دے لو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا دو تو میری قبر کے کنارے قبر کھول دو یہیں پر جہاں انتقال ہوا تو میری قبر کے کنارے میری چارپائی رکھ دے پھر ایک لمحے کے دیے اس کمرے سے سارے نکل جا اس لیے کہ میرے دو دوست اور میرے دو ہم نشین وہ آئیں گے اور پہلے میری نماز جنازہ کو پڑھیں گے اور وہ جبرائیل اور نکائل کافی پہلے میری نماز جنازہ وہ پڑھیں گے اس کے بعد اسرافیل آئیں گے اور ملموت ایک لشکر جرار کے ساتھ یہ میری جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر میرے اہل بیت خاندان کے مرد آئیں گے وہ نماز نماز پڑھیں اور پھر عورتیں پڑھیں گے کے بعد دیگر تمام مومنین آئیں اور نماز پڑھیں اور کوئی ہونے والا چیخنے والا چلانے والا فغا فنوح کرنے والا مجھے تکلیف نہ پہنچائے اذیت نہ پہنچائے اور کہا کہ میرے صحابہ سے جو آج یہاں موجود نہیں ہے انہیں میرا سلام ہو جائے اور میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں راخل ہو جائے ہر وہ شخص جو اسلام میں راخل ہوا ہے میں اس کو سلام دے رہا ہوں اور جس نے میری پیروی کی آج سے لے کر روز قیامت تک ان سب کو میں سلام لیا اپنے پیروں کا پھر ہم نے کہا کہ رسول اللہ کو قبر میں کون داخل رہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان کے مردوں میں سے جب رشتہ مجھ سے رشتہ جتنا قریبی سب سے قریبی رشتہ باپ صحیح اللہ تعالیٰ کا تھا اس وقت زندہ کروں گی کیونکہ باپ کے کی بعد چچا چچا اور پھر چچراد بھائی کئی تھے سئی علی کرم اللہ دان بھی تھی اور بھی بہت سارے شیزان بھائی تو یہ دن بدھ کا ہے سے پتہ یہ دن پیر کا ہے سوموار کا ہے کیونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ اب بکر صدیق رضی اللہ نے ایک دن دائشہ سے پوچھا کہ عائشہ حضور کی وفات کس دن ہوئی تھی تو دائشہ نے فرمایا کہ سوموار کے دن ہوئی تھی فرمایا کہ میری بھی سوموار کے دن ہی ہوگی اور واقعی صدیق کی بھی سوموار کے دن ہی ہوئی اور ترسٹھ سال کی عمر تو سوموار کا دن آپ کی بیثت بھی سو کے دن تھے عمر اُبارک سبت آپ کی جو ہے وہ ترے سال تھی پھر اس کے مطارف جب یہ ہوئی تو عمر باہر گئی تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی حضرت صحابہ میں سے سوائے سیدہ عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرسکتا عمر فاروق منافقین تھے ایک بات عمر فاروق کی زبان کام میں بڑی گئی انہوں نے کہا کہ حضور نبی ہوئے تو فوت نہ اس پر عمر فاروق تلوار کھینچ لی کا, کسی نے کہا, فاروق نے کہا کہ عیسا بھی تو گئے تھے نا اپنی قوم سے غائب ہو گئے تھے پھر چالیس دن کے بعد واپس آئے تھے تو حضور بھی اسی طرح گئے واپس آئیں گے اور سارے لوگوں کی گردریں اڑائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور دنیا سے چلے عمر فاروق پر اپنے جلال کے ساتھ کیفیت تاریخ حضرت عثمان عزم دلی بالکل گمسم ہو گئے گمسنگوں کے سامنا کہتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیتے ہوش نہیں تھی حد علی یہی حال لوگ عجیب اللہ کی شان ہے کہ ہر وقت ساتھ رہنے والے ہر آن ہر گھڑی ہجرت کے دن سے لے کے یار غار مزہ لیکن ابکر صدیق اس وقت یہاں موجود نہیں وہ بھی دوسری اہلی گھر گئے صبح اجازت دے کر گئے تھے ان کو وہاں اطلاع پہنچی بندہ بھاگا باغ پہنچے جا کے بتایا گھوڑے پر بیٹھے تشریف لائے صحابہ سارے مس نبی کے اندر ابک صدیق ہی کے انتظار میں تھے کہ ابکر کیا کرتے صحابہ کہتے ہیں کہ ابکر صدیق تشریف لائے مسلم علی کے ساتھ بڑا بڑے سے نیچے اترے اور پورے بکار کے ساتھ چلتے ہوئے بیٹھی کمرے میں راخل ہوئی داخل والے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جیسے جس مبارک چادر کے اندر ہٹاوا پڑا تھا تو آئے آ کر آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی تو روئے ایسے بلک بلک کر روئے جو بغیر آواز کے جو رونا ہوتا اور پھر آپ کے پیشانی کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیے بوستا دی آپ کی پیشانی پر اور کہا کہ یا رسول اللہ باقی جا زندگی گزاری آپ نے اور پاکیزہ موت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں جمع نہیں کرے یعنی یہ موت کی تکلیف تو جانتا ہے ہر انسان و دن کو بھی ہوتی ہے تو کہا کہ ایک ہی ایک ہی دفعہ اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا یہ جو مصلفات کی ساری تکلیف یہ کہا باہر اور پھر اس کے بعد چادر واپس آپ کے چہرے باہر پر ڈالی اب جو چاروں طرف دیکھا تو صحاق کی کیفیت باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو کہا کہ عمر بیٹھ جا اور نہیں بیٹھے عمر سارے عمر کہ عمر بکر کی میں روک مزہ نہیں کرتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کر مجھے کیا, کیا؟ کہا کہ بیٹھ جا میں نہیں بیٹھ تو کہتے بکر صدیق یہ وقت تار سید نے بکر صدیق صدیقی کی, کی عمر بھر کی اس کا امتحان تھا کھڑے ہو کہا کہ وہ آئے وما محمد اللہ رسول ينقلب ينقلب حضور بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے قرآن کی آیا محمد اللہ رسول تب خلط میں رسول حضور سے پہلے بھی بہت نبی گزرے ان ماں کا اگر وہ فوت ہو جائے اولا شہید کر دیے جائیں ان قلت پھجاؤ گے اپنے دین سے؟ جو اپنی ایڑیوں سے دھوک جائے گا دین سے اپنا نقصان کرے گا اللہ کا کو کوئی نقصان نہیں کرے گا وہ سید ذیل شاکری شکر گزاروں کو سابروں کو اللہ تعالی جزا عطا فرمائیں گے فاروق فرماتے ہیں کہ آئے بار بار کی سنی اور پڑھی بھی تھی اس وقت خدا کی قسم ہم سے لگا یہ آیا جبرائیل ابھی لے کر آئی ایسی ہماری تسلی کی صدیق کی اس انتخاب آیا یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن میں سے اس موقع پر پڑھنے کی آیات کون سی تھی بکر صدیق کا یہ آساب اور حاصلہ اور حاضر اس وقت کام کر رہا تھا اور اس کے بعد وقتی ہے وقتوں پر ہو گیا پانچ دس منٹ تفصیلی خوب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور اسی وہی خطبہ اور بکر کے وہ ارشادات ایسے تھے جو لوگوں کو اس جہاں سے واپس لے آئے اس جہاں میں جو حضور کی کی جو خبر جس کو جہاں پر پہنچی تھی یہی گھر کے اندر جا کے بیٹوں کو بھی امہات المومنی کو بھی یعنی اس وقت پوری امت جو وقت امت مسلم زمانے کی جو سو مزین میں اس کا خلاصہ مجتمع تھا اگر اس کی ہمت اور حوصلے کے لیے کوئی ایک زار گرامی نظر آ رہی تھی تو وہ صحیح نہ اور کیوں نہ ہوتی کہ آخروں کے کندے کے اوپر رسول اللہ کی جانشینی کی, کی اب امانت آ رہی ہے اس امانت کا تقاضی یہی کی تا کہ بغیر صدیق اس موقع پر اسی حوصلے کا اور اسی, اسی جذبے کا اور اسی صبر کا اس کے کوہیں گران ثابت ہو وقار کے اور صبر کے اللہ جللہ شہد ہوں نے یہ کہا سیدہ بغیر صدیق سے لیا انشاءاللہ اگلے جمعہ بغیر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحت کے پر گفتگ ہوگی وَا خُدَّ